نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر دو قصور بن حاریث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور لشکر تیار کر لیا ہے نجد موجودہ ریاض تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو صاحبۂ کام علیہ مدوان کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے پیش قدمی فرمائی ادھر دو عصور کو خبر ملی کہ مکی مدنی نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے تو وہ بھاگ گیا اور لشکر کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھ گیا اس کی فوج کا ایک آدمی حبان نامی گرفتار ہوا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اسی دن اتفاق سے زوردار بارش ہو گئی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے پہاڑ کی بلندیوں سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں تو غیر مسلموں نے دو سور کو سراپا نور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا دوڑ سور یہ کہنے لگا اگر میں محمد کو قتل نہ کر سکا صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ پاک مجھے قتل کر دے یہ کہتے ہوئے تلوار لے کر شاہ باہروں بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا یہاں تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا ہمارے نبی پیارے نبی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک مجھے تجھ سے بچائے گا اتنا کہنا تھا کہ سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام فورن زمین پر اترے اور دوسور کے سینے پر ایسا مکہ مارا گھونسا مارا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فوراً تلوار اٹھائی فرمایا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا <قول> مجھے آپ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہمارے آقا علیہ تو سلام کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا آپ نے اس کا قصور معاف کر دیا اس کی تلوار بھی واپس لوٹا دی اور آپ کے اس اخلاق کریمانہ سے وہ درسور متاثر ہوا اور اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا